السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی کیا حال چال ہیں خیریت سے ہیں ٹھیک ٹھاکیں آپ لوگ جی اسپیک وائس اسپیک والو آپ لوگوں کو آواز نہیں آ رہی کیا ماشاء اللہ اچھا جی اسکیپ اچھا آج ہم نے کس کا سبق پڑھنا ہے وائس نہیں ہے وائس اور یہاں اسپیک کا وائس نہیں ہے کسی کے لیے اسپیک والو طریقہ بتائیے وائسپیک پہ وائس ہے <coughs> جی ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے آج ہم سبق پڑھ رہے ہیں طریقہ تلاشریہ اور عربی کا معلم ٹھیک ہے جی تو اپنی اپنی کتابیں اوپن कीजिए طریقہ تواسریہ جلدی سے اور شکائب پہ اگر کسی کا مائک آن ہے تو اپنا مائک آف کر दीजिए شکائب والے حضرات اپنا اپنا مائک چیک کر लीजिए جی کتابیں موجود عطرقۃ العصریہ فی تعلیم الغۃ اللہیہ تو کون سا سبق پڑھ رہے ہیں ہم رول نمبر پانچ رول نمبر پانچ آج ہم کون سا سبق پڑھ رہے ہیں تریقۃ الرحیح جی رول نمبر پانچ سے سوال ہے یہ سبق کا سوال ہے سے رول نمبر پانچ آج ہم کہاں سے سبق پڑھ رہے ہیں ترین چلیے رول نمبر تین آپ بتائیے ان کے لیے وائس ہی نہیں ہے جی آپ لوگوں کو میری آواز آ رہی یا نہیں آ رہی عجیب را بیول ارباون سبق نمبر چوالیس ہم لوگ پڑھ رہے ہیں سبق نمبر چوالیس ٹھیک ہے جی طریقہ الفر الماضی التلامیس. تو اسی سے گزشتہ سے سبستہ ہے نہیں کہ یہ سبق کہ اس میں سب سے پہلے ہم نے فیل ماضی کے ہی سیر پڑھے تھے لیکن اس میں واحد کے سیغے استعمال ہو رہے تھے جو سبق نمبر اکتالیس پڑھا تھا بیالیس اور سبق نمبر جو تریالیس تھا ٹھیک ہے فورٹی تھری اس کے اندر ہم نے یہ پڑھا تھا کہ فعل ماضی کے ہی سیغے تھے لیکن کس کے تھے تسنیہ کا سیغے تھے عطلمیزان ٹھیک ہے جی اس کے اندر یہ بھی وہی ہے درس سبق نمبر چوالیس اس کے اندر بیان ہے الفعل الماضی وہی کے فعل ماضی کے ہی سیرے استعمال ہوں گے لیکن کیا ہوگا جمع کے سیرے استعمال ہوں گے جمع کے سیرے ٹھیک ہے واحد کے بھی نہیں ہوں گے تسنیا کے بھی نہیں ہوں گے بلکہ جمع کے سیرے استعمال ہوں گے اور جمع کے سیروں میں پھر آپ لوگ جانتے ہیں کہ غائب کے بھی سیرے استعمال ہوں گے مخاطب کے بھی ہوں گے اور متکلم کے بھی ہوں گے ٹھیک ہے جی تو باقی جو عبارت ہے بالکل سیم پہلے اسباق کی طرح ہے یسرال استاد عبد اللہ مادہ فالتم فبات کہ تم نے صبح میں کیا کیا پھر کیا ہوا سکول کب گئے کب ناشتہ کیا یہ وغیرہ وہی بات چل رہی ہے ساری کی ساری دیکھیے جی جی جناب کہتے ہیں کہ الفعل الماضی التلامیز کے کہ فیر ماضی کے سیرے استعمال ہو ہوں گے اور التلامیز یعنی جمع کے سیرے استعمال ہوں گے ٹھیک ہے تلمیز کی جمع ہے طالب علم یسأل الاستۃ اللّا استاد طلباء سے پوچھتے ہیں ماذا فعلتم في الصباح کہ تم نے صبح میں کیا کیا ٹھیک ہے تم نے صبح کے وقت کیا کیا پس البا کہتے ہیں کہ قمنا في الصباح البا کے ہم صبح سویرے صبح سویرے بیدار ہوئے وہ توجانہ اور ہم نے وضو بنایا و صاحب نہ اور ہم مسجد کی طرف گئے وہ صلی الفجر مالجماع اور ہم نے فجر کی نماز پڑھی جماعت کے ساتھ و تلون القرآن الکریم اور ہم نے قرآنِ کریم کی تلاوت کی ثم رجعنا انعہ ال پھر ہم گھر کی طرف لوٹے و تنا الفطورہ اور ہم نے ناشتہ کیا وہ خد القتب اور ہم نے کتاب کتابیں لی وسلم ابینہ و امنا اور ہم نے امی ابو کو سلام کیا وجی نہ اور ہم مدرسہ کی طرف چلے آئے ٹھیک ہے جی اب وہی یہی بات ہے جو اوپر گزری ہے اس کا سوال اور جواب ہے اوحت اللّ متا اوحت کہ کے طالب علموں متا قمتم تم تم کب بیدار ہوئے کہتے ہیں قمنا عند اذان الفجر ہم فجر کی نم اذان کے وقت بیدار ہوئے این صلیتم تم تم نے کہاں نماز پڑھی تو کہتے ہیں مال نالجما ہم نے جماعت کے ساتھ نماز پڑھی یعنی مسجد میں حل تم القرآن الکریم کیا تم نے قرآن کریم پڑھا عام قرآن القرآن الکریمہ جی ہاں ہم نے قرآن کریم پڑھا اس کی تلاوت کی مادہ شرب تم فل فتور تم نے ناشتے میں کیا پیا شربنا نہ لا ہم نے کیا ہے دودھ پیا متا جم المدرسہ تم مدرسہ کی طرف کب آئے جِن مدرسۃ الان ہم مدرسہ کی طرف آئے ہیں ابھی ابھی ابھی ابھی ہم مدرسہ کی طرف آئے ہل حلب حل تم فری کیا تم راستے میں کھیلے کھودے مالا ابن فطری ہم نہیں کھیلے راستے میں ہل سلم تم اللہ زم کیا تم نے اپنے ساتھیوں کو سلام کیا نام على زملائنا جی ہاں ہم نے اپنے ساتھیوں کو دوستوں کو سلام کیا یقول و سعید اب تو اوپر تو غائب کے کیا نام ہے اس کا متکلم کے اور مخاطب کے سیرے استعمال ہوئے دیکھیے متقلم کے سیرے صلی نہ جئنا لعبنا وغیرہ, وغیرہ وغیرہ اور مخاطب کے سیرے صلی شربتم شریب لعبتم سلمتم تم لاب ٹھیک ہے جی اب اس کے بعد بالکل لاسٹ کے اندر جو ہے نا وہ کیا ہے غائب کے سیرے استعمال کر رہے ہیں تو کہتے ہیں یقول و سعید سعید ہے ہیں ابت اللہ و قام و صبا ہلبا طلباء صبح سویرے بیدار ہوئے و انہوں نے وضو کیا یا وضو بنایا وضحب المسجد اور مسجد کی طرف گئے وصلوا مع آ اور انہوں نے جماعت کے ساتھ نماز پڑھی و طلع القرآن الکریم اور نے قرآن کریم کی تلاوت کی ثم رجعوا مہاراجا علبعید پھر وہ گھر کی طرف لوٹے و تنعلو الفتور انہوں نے کیا ہے ناشتہ کیا وہ اخذ اور کتابیں لی و جاؤ مدرسہ اور مدرسہ کی طرف چلے آئے ٹھیک ہے جی بالکل وہی سبق نمبر یعنی کہ جو پہلے دو اسباغ گزرے ہیں ٹھیک ہے الواحد کیا کہتے ہیں اس کو اسالث اور استعانی والا بیالیس اور تریالیس تو بالکل سیام اسی کی طرح سبق نمبر چوالیس اچھا اب آ جائیں جی تمرین کی طرف بڑے مشکل وقت میں رول نمبر چھ اچھا جی تمرین مشک ترجم بل اردیہ ترجم بل اردیہ اردو میں ترجمہ کیجئے یہ تو ویسے بھی پتہ ہے آپ لوگوں کو بہت ہی آسان ہوتا ہے اردو میں ترجمہ کرنا اطلاع لائبو فی المیدان طلباء جمع ہے ات ٹھیک ہے لائبو فی المیدان طلباء کھیلے فی المیدان میدان میں گراؤنڈ میں طلباء کھیلے گراؤنڈ میں ثم مراجا علاب ہوتے پھر وہ اپنے گھروں کی طرف لوٹے رجا لوٹنا واپس آنا پلٹنا ٹھیک ہے ال ابیوت ہے بویوت بیت کی جمع ہے گھر کو کہتے ہیں الطفال و اقل و ناموں بچوں نے کھانا کھایا اور سو گئے ہیں ٹھیک ہے الطفال طفل کی جمع ہے بچے کو کہتے ہیں عقل و جمع کا سیغہ ہے کھایا کھانا و ناموں سونا نام سے ہے نامہ جمع کا سیرغ ہے ماضی کا کہتے ذہاب نہ السوخ وشترعی نہ تو بن ہم گئے بازار کی طرف ذہابہ سے ہے جمع کسیغہ دھابنا لسوکھ سوق بازار کو کہتے ہیں وشترعینہ کتبن اشترعینہ جمع کسیغہ اشترا ایشتر یشتری سے عشترعینہ کتبن ہم نے خریدی کتابیں کتب کتاب کی جمع ہے اچھا ایو حل اولاد و حل حفظ تو مدرسہ ایو حل اولاد یعنی وہ و حرفِ میں صحیح یا ایا حیا ٹھیک ہے ائی تو ایوہا ایو اولاد اے تال اے بچوں اے لڑکو حل حافظ تم ادرسہ کیا تم نے سبق یاد کیا حافظ تم یاد کرنا ادر سبق ٹھیک ہے جی وہ حل کتب تم درسہ کیا تم نے یاد تم نے لکھا ہے سبق حل کتب تم کیا لکھا تم نے ادر سبق حل ظر تم لاہور کیا تم نے لاہور دیکھا ہے ذر تم زارا یہ زرو سے زیارت کرنا زیارت سے ہے دیکھنا ٹھیک ہے کیا تم نے لاہور دیکھا ہے حل وہ حل رہی تم المسجد الملکی کیا تم نے بادشاہی مسجد دیکھی ہے مسجد مسجد آ الملک بادشاہ الملک بادشاہ کو کہتے ہیں اس کی جمع ہے کیا کہتے ہیں اس کو یعنی اس کی نسبتی ہے یعنی نسبت ہے اس کی طرف المسجد الملکی تو کون سی مسجد بادشاہی مسجد دوبارہ سے دیکھیے ذرا ایک بار ات اللہ اب البو فلم کھیلے گراؤنڈ کے اندر سموارجو الاب یو تم پھر اپنے گھروں کی طرف لوٹے الت فعال وقل بچوں نے کھانا کھایا اور سو گئے ذہبنا بنائے لسوخ کتبا ہم بازار کی طرف گئے اور ہم نے کتابیں خریدی ایو حل اولاد و حل حفظ تم اے لڑکو کیا تم نے سبق یاد کیا حلقتب تم مدرسہ کیا تم نے سبق لکھا حل زرتم لاہور کیا تم نے لاہور دیکھا وہ حل ری تم المسد الملکی کیا تم نے بادشاہی مسجد دیکھی آخری اس کے بعد ترجم بلا عربی یا عربی کے اندر ترجمہ کیجیے کیوں ہوتی ہے یہ تو پھر بندے کا اپنا وہ ہوتا ہے نا کہ چونکہ عربی نہیں ہے اس لیے عرب عرب کے پاس چلے جائیں تو جو عرب طلبہ ہوتے ہیں ان کو یہ مشکل لگتی ہے جو ہمیں آسان لگتی ہے ٹھیک ہے نا تو یہ تو اہل لغت کا فرق ہے لغت کا زبان کا فرق ہے یہ کیوں مشکل ہوتی ہے کیوں کب جواب تو کیوں کیا جواب ہوگا اس کا اس لیے کہ ہم آجم ہیں ٹھیک ہے نا تو جن کی عربی کمزور ہوتی ہے تو ان کے ساتھ پھر ایسا ہی ہوتا ہے پھر ان کو ایسے ہی لگتا ہے اب اگر عرب ہو جائیں عرب سے کہا جائے تو ان کے لیے یہ والی مشکل ہو جاتی ہے ٹھیک ہے نا کہ وہ جب ان کے لیے ان کو کہا جائے کہ ترجمبل ترجمبل اردو یا وہ سر پکڑ کے بیٹھ جائیں گے کہ یار اردو میں ترجمہ کون کرے گا ٹھیک ہے اگر ان سے یہ کہا جائے تو اگر ان کو اردو تھوڑی ماری موٹی آتی ہو طلبہ درسگاہوں میں بیٹھ گئے تو وہ ایک دم سے اس کی فر فر سے کیا بنا دیں گے عربی بنا دیں گے تو لغت کا فرق ہے کیوں ہوتی ہے ہم کیا بتائیں آپ کے اس کا جواب اچھا جی ترجمہ بلا عربی میں ترجمہ کیجئے کہتے ہیں طلبہ درسگاہوں میں بیٹھ گئے طلبہ درسگاہوں میں بیٹھ گئے جی اس کا ترجمہ بتا بط... ہائے کس نے کہا آپ کو بتانے کے اللہ کے بندے کیوں بتایا آپ نے چلو آپ نے دے دیا اب جواب اطلاح ہو جلسو فلفس عط اللہ و جلسو فلفسل چلئے ٹھیک ہے جزاک اللہ بہت اچھا نہیں کوئی بات نہیں بہرحال بتانا نہیں چاہیے ہم کیا پتہ کس سے پوچھ رہے تھے اچھا اطلاع جلسو فل فلفصول ٹھیک ہے جی اس کی عربی یہی بنے گی ات جمع جمع آ گیا درس الفصل کی جمع ہے درسگاہیں گاہیں الفصول اس کی جمع آ جائے گی نہیں نا اب آپ اب آپ اگلا جملہ بتائیے اساتذہ کرام درسگاہوں میں داخل ہو گئے یہ بتا رہے ہیں رول نمبر تین اساتذہ کرام درسگاہوں میں داخل ہو گئے اساتذہ کرام درسگاہوں میں داخل ہو گئے یہ بتا رہے ہیں رول نمبر تین اور ساتھ ساتھ میں لوگ ریل گاڑی میں سوار ہو گئے لوگ ریل گاڑی میں سوار ہو گئے اس کی عربی بنا رہے ہیں رول نمبر پانچ جی رول نمبر پانچ پہلے آپ اتنا بتائیے گا کہ آپ کو میری آواز سنائی دے رہی ہے رول نمبر پانچ جی رول نمبر پانچ نہیں ہے من الغائبین جی تو پھر رول نمبر چھ ہی بتا دیں پانچ... ہم مج... ماشاء اللہ ماشاء اللہ پہنچ گئے نہیں جی رول نمبر چھ آپ نہیں بتائیے گا اچھا جی <laughs> چلیے ٹھیک ہے رول نمبر چھ بتائیے ریل گاڑی کا کیا ترجمہ ہے چلیے میں بتاتا ہوں اگر کوئی بتا دے اگر رول نمبر چھ بتا دیتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے پر شاید گزرا ہوا ہے نہیں گزرا تو میں بتاؤں گا رول نمبر چھ بتا رہے ہیں جی ٹھیک ہے رول نمبر چھ آپ کے لیے وائس ہے رول نمبر چھ گزرا ہوا ہے تو بہت اچھی بات ہے جی آپ بتا سکیں گے لوگ ریل گاڑی میں سوار ہو گئے نہیں کوئی بات نہیں ٹھیک ہے چھٹی پہ تھے آپ تو اس لیے کوئی مسئلہ نہیں ہاں ہاں ٹھیک ہو گیا صحیح ہے صحیح ہے صحیح ہے کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں اللہ اکبر جی آپ بتا نہیں چلیے رول نمبر بارہ آپ بتا دیں لوگ ریل گاڑی میں داخل ہو گیا اچھا ہم نے رول نمبر تین کا جواب نہیں دیکھا صحیح سے اس کو ذرا دوبارہ الساطذ الساتذام ٹھیک ہے اساتذہ کرام درس میں داخل ہو گئے دخل و فلفصول ٹھیک ہے جی بالکل ٹھیک ہے ال اساتذہ تکرام دخل جب انہوں نے کم از کم اساتذہ کے لیے ایک معزز لفظ وہ کیا ہے تو آپ بھی لگائیے اچھا نہیں نہیں اس کو جملہ اسمیہ کی طرف لے جائیں جملے اسمیہ بنائیں اس کا بارک اللہ یہ کیا لکھا ہے آپ نے رول نمبر تین جی رول نمبر بارہ اس کو جملے اسمیہ کی طرف لے جائیں تو اچھی ترکیب اور اچھا جملہ بن جائے گا سو راکیبو رقیبو راکبو کیوں ٹھیک ہے صرف راکیبو مجرد مجرس لائیں راکیبو تو باب مفا ہے جی انناسب رقیبو فلقطارِ القطار کہتے ہیں ریل گاڑی کو مجھے سمجھ نہیں آئی کہ یہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں رول نمبر اٹھارہ ہیں یا انیس ہیں جی وائس ہے آپ لوگوں کے لیے این سیک والوں کے لیے جی تو صرف اور صرف ان ناسو ان ناسو رقی بو فلقطار ان ناسو یہ جملہ بنایا ہے اور جو پوچھ رہے تھے کہ ریل گاڑی کو کیا کہتے ہیں تو ریل گاڑی کو کہتے ہیں القطار کیا چیز القطار جو آپ لوگوں کے سامنے انسپیک والوں کے لیے بھی سامنے ہے القطار رقی بناس نہیں ہے کیا ان ناسو رقی بو فل تو وہ صحیح ہو جائے گا کیونکہ ہم نے ماضی کے سیغے استعمال کرنے اور وہ بھی کون سا جمع کا ٹھیک ہے تو اگر ہم جملہ فعلیہ بنائیں گے تو اس میں کیا ہے واحد کے ہی سیگا استعمال ہوگا اس لیے ہم اس کو جملہ اسمیہ کی طرف لے کے جاتے ہیں تاکہ پھر ضمیر ولی و ترتیب بن جائے اچھا جی بہت بہت جزاک اللہ جی رول نمبر تین کے لیے اور رول نمبر بارہ کے لیے اور سب سے پہلے کس نے اور کیا ہے رول نمبر انیس کے لیے اچھا جی ہم نے جمعہ کا خطبہ سنا اور جمعہ کی نماز ادا کی ہم نے جمعہ کا خطبہ سنا اور جمعہ کی نماز ادا کی رول نمبر پندرہ آپ اس کی عربی بنائیں گے رول نمبر پندرہ جی ہم نے جمعہ کا خطبہ سنا اور جمعہ کی نماز ادا کی پورے جملے کا پورا جملہ بنائیے لڑکوں کیا تم نے سمندر دیکھا ہے لڑکو کیا تم نے سمندر دیکھا ہے رول نمبر پندرہ کب تک بن جائے گا جملہ جی رول نمبر اٹھارہ رول نمبر اٹھارہ آپ اس کی عربی بنائیے لڑکو کیا تم نے سمندر دیکھا ہے جی او ہو ہو سمیا نا خطبہ تلجمہ و بہت اچھا بہت خوب رول نمبر پندرہ تو کیا ہے جی ہم نے جمعہ کا خطبہ سنا سمعنا خطبت تلجمہ اور اور آگے کیا ہے اور ہم نے جمعہ کی نماز ادا کی وسلی صلا جمع جی آگے کن سے پوچھا ہے میں نے آپ کو پتہ ہے اپنا رول نمبر رول نمبر اٹھارہ جی رول نمبر اٹھارہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کا رول نمبر اٹھارہ ہے جی بتائیے جی جی آپ سے سوال ہے آپ سے پوچھا ہوا ہے کہ لڑکو کیا تم نے سمندر دیکھا ہے اس کی عربی بنائیے جلدی سے جی او حل اولاد حل انتم تم <حبت> بالکل سیم اسی کی طرح اوپر گزرا ہے دیکھیں بالکل سیم کیا تم نے لاہور دیکھا ہے جس کا ترجمہ ہم نے کیا کیا تم نے لاہور دیکھا ہے ہلزر تم لاہورہ بالکل صاف سامنے لکھا ہوا ہے ہلزر تم لاہورہ کیا تم نے لاہور دیکھا ہے اب لاہور کی جگہ پر ہم نے کیا لگا دینا ہے سمندر لگا دینا ہے چلیے آپ اتنا بتا دیجئے کہ سمندر کو کیا کہتے ہیں سمندر کو کیا کہتے ہیں ہاں بحرون ٹھیک ہے تو ہم کیا ہم کیا کہیں گے حل ظرتم البحر بس ایو حل اولاد ٹھیک ہے ایو الاولاد تو لگے گا ایو حل اولاد حل ظرتم البحر بس ٹھیک ہے جی یہ ترجمہ بنے گا حل ظر البحر کیا تم نے بحری جہاز میں سفر کیا ہے کیا تم نے بحری جہاز میں سفر کیا ہے یہ بنا رہے ہیں جی رول نمبر انیس جی رول نمبر انیس آپ اس کی عربی بنائیے کیا تم نے بحری جہاز میں سفر کیا ہے جی کیا تم نے بحری جہاز میں سفر کیا ہے رول نمبر انیس آپ کو میری آواز سنائی دے رہی ہے جی پہلے ہمیں آپ بتا دیجئے تاکہ ہم آپ کا انتظار کریں یا نہ کریں اللہ اکبر کبیر ہاں نہ کیا تم نے کیا تم نے جی جی تم نے جمع کا سیا آئے گا کیا تم نے سب کے لیے لکھیں نا اور بھی دیکھیں آپ کو داد بھی ملے جی کیا ہے کیا تم نے بحری جہاز میں سفر کیا ہے جلدی سے اور جی حلسافر تم فل باخرا تو کیا کہا بحری جہاز کو کیا کہتے ہیں باخرہ ٹھیک جی؟ ان کا جواب ہے یہ کہ حل سافر تم فل باخرا تو اچھا جواب ہے صحیح ہے جزاک اللہ خیر و احسن الجزا حلسافر تم فل باخرا کیا تم نے ہوائی جہاز دیکھا ہے کیا تم نے ہوائی جہاز دیکھا ہے جی بتائیے یہ آپ کو بتا رہے ہیں رول نمبر تین جی میں نے آپ کو بتا دیا نا کہ ان کا جواب ہے مجھے ملا ہے تو میں نے آپ سب کو بتا دیا ہے حل سافر تم جی یہ ان کا جواب ہے اللہ اکبر کبیرہ را آپ کے سبق میں لکھا ہوا ہے رول نمبر تین آپ کے سبق کے آخر میں الفاظ کے معنی میں لکھا ہوا ہے کہ ہوائی جہاز کو کیا کہتے ہیں دیکھیے ذرا ایک نظر دیکھ کے بتائیے گا اور جلدی سے ترجمہ کریں اس کا یہ کیا بات ہوتی ہے ٹھیک کریں اس کو اچھا جی کہتے ہیں کیا تم نے ہوائی جہاز دیکھے تو ارا ٹھیک ہے ہوائی جہاز کو پرندے کو بھی کہتے ہیں توتے اڑنے والے کو ٹھیک ہے جی زر تم تو اب ایک نظر دیکھیے گا ذرا عربی ط آباد گاہوں میں بیٹھ گئے ات ات جلسو جلسو حضرت جی آپ نے تیارا تیارا تن لکھا ہوا ہے تو تو کہتے ہیں ٹائپنگ آپ کی ٹھیک نہیں ہے تو میں نے اس لیے کہا میں کیا کر سکتا ہوں میں نے تو جیسے آپ لکھیں گے تو میں تو اس کے مطابق پڑھوں گا ملاقات کے لیے نہیں آتا ظر تم کا مطلب زیارت کے لیے دیکھنے کے لیے آتا ہے زیارت کرنا دیکھنا ٹھیک ہے نا تو کیا تم نے دیکھا اس کو دیکھنے کے لیے بھی آتا ہے رعی تم بھی آتا ہے ظر تم بھی آتا ہے رعی تم بھی آپ لگ سکتے ہیں ٹھیک ہے رعی تم وہ بھی آ سکتا ہے دیکھنے سے متعلق اور زیادہ جس چیز کو یعنی کہ جس چیز کی زیارت ہوتی ہے نا ایک بندہ, بندہ زیارت کے لیے کسی چیز کو جاتا ہے کہ واقعی اس کو اصلاً دیکھنے کے لیے جاتا ہے تو اس کے لیے پھر زیارت کے لفظ یہی ظر زارا یا زورو سے استعمال ہوتے ہیں اور ایک ہوتا ہے عام دیکھنا کہ جیسے مثلاً عام کہتے ہیں کہ یار ادھر دیکھو ذرا ادھر دیکھو ذرا تو اس کے لیے رعیتا کے لفظ استعمال ہوتا ہے یا را کا ٹھیک ہے مرکب کا واب ر تو اس کے لیے یہ ہوتا ہے لیکن جو چیز اصل دیکھنے سے الگ رکھتی ہے جیسے مثلاً کہ جیسے انہوں نے کہا کہ بادشاہی مسجد دیکھی ہے ٹھیک ہے تو اب یہ ایسی چیزیں ہیں کہ بہت کم لوگ دیکھتے ہیں ہر کوئی نہیں دیکھتا ٹھیک ہے یہ کہ آپ نے کیا تیارہ دیکھا ہے تو بہت سارے لوگ آپ کو ملیں گے کہ جنہوں نے تیارہ نہیں دیکھا ہوگا ٹھیک ہے نا اس طرح تو یہ چیزیں زیارت سے ان کو بیان کیا جاتا ہے ٹھیک ہے اچھا جی تو دیکھیے اب اساتذہ اکرام درس میں داخل ہو گئے السات الکرام دخل لوگ ریل گاڑی میں سوار ہو گئے ان ناسو ان ناسو رقیب ہم نے جمعہ کا خطبہ سنا اور جمعہ کی نماز ادا کی سمیا نا خطبۃ تلجمات مسل نا صلاۃ لڑکو کیا تم نے سمندر دیکھا ہے ایو الاولاد حلضر تم بہت سارے بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہوں نے سمندر نہیں دیکھا جی کی کیا تم نے ہوائی جہاز دیکھا ہے اس کے بعد آپ کو قاعدے کے اندر بتاتے ہیں کہ جمع بنانے کا طریقہ کیا ہے جیسے آپ کو پہلے واحد کے سیرے استعمال کیے تھے ماضی کے تو اس سے آپ کو دوسرے سبق میں جب تسنیہ کے سیرے استعمال کیے تو آپ کو بتایا تھا کہ واحد مذکر سے یعنی واحد سے تسنیہ کیسے بنایا جاتا ہے تو اب یہاں پر چونکہ جمع کے سیرے استعمال کیے تو اب یہاں پر آپ کو بتا رہے ہیں کہ واحد سے جمع کیسے بنایا جاتا ہے تو اس کا طریقہ آپ کو بتاتے ہیں کیا کہتے ہیں کہ مفرد کے آخر میں کیا کر دیں آپ واو لگا دیں اور واؤ کے بعد کیا چیز لگا دیں خلیف لگا دیں مفرد کے سیرہ جو ہے ماضی کا اس مفرد کے سیرے کے آخر میں واؤ لگا دیں اور واؤ کے بعد الف لگا دیں تو یہ الف ایسا ہوتا ہے جمع کا سیرے میں کہ یہ لکھا تو جاتا ہے لیکن پڑھا نہیں جاتا تو املا کے حوالے سے آپ کو بتا رہے ہیں کہ لکھا جاتا ہے لیکن پڑھا نہیں جاتا یہ الف تو مثال کے طور پر رہابہ ہے رحابہ تو زہا کے آخر میں ہم کیا کر دیتے ہیں واؤ اور اس سے پہلے ظاہر سی بات ہے کہ جب واؤ تو اس سے پہلے ذمہ دینا پڑے گا تو آخر میں واؤ اس سے پہلے ذمہ اور آخر میں الف ٹھیک ہے جی واؤ کے بعد الف تو زہابو زہابا سے زہابو ٹھیک ہوگی بات ذہابہ کا سیرہ ہے مفرد تو اس کے آخر میں کیا کرنا ہے ہم نے واؤ بڑھانا ہے اور واؤ ما قبل مضمون یعنی کیا بڑھانا ہے واؤ ما قبل مضمون بڑھایا تو کیا بن گیا زہابو تو آخر میں اس کے ساتھ کیا کر دیا جاتا ہے الف بھی لکھا جاتا ہے جیسے آپ کو کتاب میں لکھا ہوا مل جائے گا دیکھیے گا قاعدہ جمع مذکر غائب کا سیغا بنانا ہو تو مفرد کے آخر میں واؤ الف ٹھیک ہے واؤ الف لگا کر واؤ سے پہلے یعنی واؤ الف تو آپ کو بریکٹ میں بتایا ہوا ہے کہ پہلے واؤ لکھا جائے گا تو اس کے اس کے ساتھ ساتھ کیا لکھا جائے گا جی تو اس کے ساتھ ساتھ الف بھی لکھا جائے گا ایسے لگا لو و اسے پہلے حرف کو پہلے حرف کو پیش یعنی ضمہ دے دیں ٹھیک ہے جیسے ذہب سے ظہبو جمع میں الف لکھا جاتا ہے پڑھا نہیں جاتا اب یہ تو آپ کو جمع کا سیغہ بتا دیا یعنی جمع غائب کا سیغا بتا دیا تو کہتے ہیں جمع مخاطب بنانے کا کیا طریقہ ہو تو کہتے ہیں جمع مذکر مخاطب بنانا ہو تو مفرد کے آخر میں تم لگا دو بس ذہابہ تھا تو اس کے آخر میں تم لگا دو تو کیا بن جائے گا ذہب تم ذہب تم لگا دو تو جیسے ذہبہ سے ذہب تم الآآری ہی یہ ہو گیا آپ کا سبق الدرس الرابع ولاباؤن سبق نمبر چوالیس فورٹی فور ٹھیک ہو گیا جی اب طریقہ آئندہ جب ہم پڑھیں گے تو کون سا سبق پڑھ